الحمد للہ وقف لمبیا محمد والإصدق بالصفاء والغفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 وخلقته من تقين قال فاهبئ منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنذرني إلى يوم يبعسون قال من المنزرين صدق الله مولانا العزيم وصدق رسوله النبي الكريم المين إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسري ذوق شوق نال بابا دے بلند سلاتو السلام علیہ گیا سید یا رسول اللہ صلاح سلام عال یا سیدی یا حبیب اللہ بل سلاۃ سلام یا سیدی یا یار مطلب عال کا بخاب یا سیدی جل مجدی دل دما زبان آپ کی پہلی امرت بادی نے متین دیا سچی سچیا بات جہازی کا موقع دعا کرو مولا حاضر سننا سننا اپنی قبول و لوگ دینا سچی سچیا باتیں شوقور محبت رکھیں تو نا سامنے پیش کر تو نا چیز اس حضر خدمت ہوئے دعا کرو اللہ حکم العالمین جلدہ مجدہ کریں اپنا رل بیٹھنا اور باتا کرنا اپنی بارگاہ دے ہمارا قبول حضور فرماوے اینا چیز اسنو ایسی کفتگو ایسا قلام ایسی قلبات کرنے دے تو فیر مسیح فرماوے جنہاں گلا دے نالتا دے دنیا و آخر اپنے بہتر ہو جائے گا دے دے شریفرمان ہے واقف نہیں ہے ایک اجنبیت والی بات ہوں انشاءاللہ شاء تھوڑا جہا خطاب ہوئے گا یہ اجنبیت ساری ختم ہو جائے گی جو سنیاں نے دفعہ سنیاں نے اور ضائع نہیں گیا سا بیٹھے ہاں ہلتے جلتے رہو میرا زینی گا پھر میں اپنی گل آپ رکھا گا، اگر تہرے اس طرح سردگی بے چینی بےکراری الجن کدی ادھر حرکت کرنا کدی ادھر حرکت کرنا یاد رکھو بالکل جامع ہو کے با ایسی ویسی بات نہیں ہے مگر کد ادھر دائیں بائیں کد اگ پیچھے دیکھنا اِنڈا گفتگو کر رہا ہوں وہ ایک گل محسوس کرتا ہے مزہ دیتا ہے بنتی اصل گل گل نہیں ہوتی گل ایک گل ہوں جس گل ساری گلان قائم ہوتی گل میری سمجھ آ جائے او او او او ہی ہے نہ ساری تو نا چیز دا ویسی ہے بھی موضوع ہٹ کے ادر و دردہ کلام کرنا اور ادر و دردہ گالبات کرنا دا بہتہ ارادہ نہیں ہے تو سا توجہ فرماؤ میں انشاءاللہ جیز اپنی گفتگون شروع, دا شروع دا کرنا ایک ورہ اونچی واضح بولو سبحان اللہ ایک ورہ ایک بات میں کرنا ہونا یاد رکھو میں نے کافی عرصہ ہو گیا کتابات کر دیا سبحان اللہ کہیں میری تقریر اچھ کوئی بندہ مریا نہیں اگر مر گیا تو میں ذمہ دار ہوں بندے اگر لا پھر سادی قدر کٹ جائے چپ بیٹھنا بڑے بندے دی علامت بھی جہاں چپ کرتے بیٹھا نہیں بول رہا سبحان اللہ زبان رہی وہ بہت اونچا بندہ نا کے تو عمر پاک پاک سرکار اپنی زلفا کٹاف کر رہے ہوے او صحابہ اکرام او عمر جندہ نام سون <تصفح> کے الحق و ینتق والا لسان عمر تے کہ فرش شیطان من زل عمر ادہ رو بالا ہے کہ جندہ دب دبے اور حیبدی وجہنا پرشامے تے سائے تو شیطان نس جندہ ہے جندہ نام سون کے تل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پون شیروں کے بھی میدان سے پسل جاتے تھے وہ ادہ شیر خدا دے کہ ایک کافر بادشاہ اپنے تختوں تے بیٹھ کے ہزاروں لکھا لشکر نے ذکر پاک ہو گل بات ہوجیدہ بن کے بیٹھنا یہ مزد بندے کی علامت جتی چور علامت میں سنو. سنو. سنو. وقت بولو اللہ اچھا سنؤ میں سامنے تقریبا ہر انسان سمجھ ہے. مسلمان اللہ خورا نے مجید نازل فرمایا نا ایک ہدایت کے کتاب کتاب, کتاب, کتاب مضبوط کتاب ہے کہ انسان اگر اوشو اپنی, اپنی گلاب ڈال دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اس قوموا دل دماغ و کہ مسلمان دی ترقی میں ہے ہے مالی یاد رکھ لو سب اور سبب کچھ اور جسے تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ اپنے دماغ گل پختہ کرو بے حقیقت بات نہیں حقیقت تکڑی تولی ہوئی بات مسلمان بربادی <BRX> جو قلبی رشتہ سنتائы. رشتہ ٹوٹیا قسم خدا کر کے آنا جی درخت خزار رسیدہ نہیں تے جس اندر کن لگ جاوے زہری تاورتے ترختے محسوس ہو رہے ہوندہ ہیں مگر اندھے اندھے استقامت نہیں ہوندی ہوا آوے ادھر گر پہندہ ہے کدھے ادھر گر پہندہ ہے مسلمانہ یاد رکھ لائے جدو دل اندہ تعلق اندہ رابطہ سونے نبی نالو کٹیتے کیا مطلب جدو دل دا تعلق جڑیا ہوئے نا تے پھر بندہ बन्ता قدم اٹھا دیا ہے کیا میرا نبی اس گلتے ناراض نہیں ہوگا ہاں یہ نمازا ہین روزے ہیں زکاتا ہیں پر جا قلبی رشتہ سی ختم ہو جدو قلبی رشتہ قائم سی ناراض رہ نماز پڑھ نماز علامت ہے کہ لامہ مال فرماندہ جو, جو میں سر ب سجدہ ہوا تو زمین سے کبھی سے آنے لگی صدا جو سجدہ ہوا کبھی سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشہ تیرا دل تو ہے سنماشہ تجھے کیا ملے درخ دوسری تھاندر مت مستبان رو دیا فرما ہے بنا ف ہو استوادت کی بنا فیل سے ہو استوار لا کہ اسلا فوج اقبال فرماندہ لا کر اسلام دیا رونکاں کدو گیا کلندر فرماندہ اے ووٹا نال نہیں آیا جہاز کر اسلاف کا کلو جگ جنا دل دماغ اپنا جگر اسلاف واگ پگلا پہ اس دل دن وہی محبت پیدا کرنی پینی ہے محبت ساتھے اصلاب دے سینے دیا درسی اس دل دا تعلق تے رابطہ دنیا تو توڑ کے مال دولت تو توڑ کے دنیا دارا تو توڑ کے دنیا دے انسانہ تو توڑ کے, تو کے او سے ایک مدنی تاج دار دنال جوڑ دا پینائے پھر کی ہونا دشت تو دشت دریاں بھی چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں گھوڑے تڑا دیے ہم نے اقبال نے وہ مسلمان میں تینو اصلاب دیا گلا سنا وائنا خامی متا ہے کارواں جاتا رہا بائنا خامی متا ہے کارواں جاتا رہا اں کے دل سے سے زیاں جاتا رہا اقبال فرمتا ہے سامنے ان لوگوں کی گلان کیوں کرنا وا دیشانے دشان تو نیم کی ٹھوکر سے سہارا دریا سمٹ کر پہاڑ چنکی ہے تعلق انہوں جوڑنا وا نے آج دل کا تعلق مدینے کے تاجدار جوڑیا وہ مسلمان یہ گل تل دماغ کے اندر بٹھا لے تین دکھ نے جائے گا دنیا دا سازو سمان دا جناب والا دے آخیا دنیا کاب نی بار گا دیا در مقام ملتا ملدیا نبی صحافا سارے زلی لوگ پر سدکے جا جو عزت ملیاں نے نہ پہلے والی انقلاب نے جنابے والا دنیا کے اندر کال پا جی ادو ہی ہوتا ہے جدو اپنے سلاب پیچھے تر پہ اپنے سلاب کا دمن تھام دیا نے انہوں کے دل د تعلق انہاں دا جڑا دل اے او جدوں تعلق نبی نال جڑدا اے ماتھا رب دی بارگاہ وچ جھکن والا ہوندا اے اے دل رب دی بارگاہ دے اندر او ماتھا رب دی بارگاہ دے اندر تے دل حبیب خدا دی بارگاہ دے اندر جدوں جھکن والا ہوندا اے او سجنا پھر قینات دی ہر شے ایتی اگے سر نگو ہو جا دیئے ایتی اگے سر چکا منوالی ہو جا دیئے ایتا آتیا مننوالی ہو جا دیئے ویارا یہ ترویخ جرا موز وقت سنانا ہے ہوتے سنانا ہی سنانا ہے حضور دی ایک یار دی گل کرنا ما دی اگے گل چلانا ما در دوپن بلونا سبحان اللہ تیرو پتا لگے تیرو پتا لگے ساڑے اسلاف کی سن دے کنہنے والے رگو میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل وہ لو باقی نہیں ہے نماز روزو قربانی یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے یہ درویش اسا دے مننا لیا ساڈے اسلاب کی سن نے ساری زندگی اپنا سر مت اگریز رکھے نان اصا کن مننا لیا میری نبی کا ایک یار ہے حضرت ابو دجا نر دالا نو یہ گلا میں تا سنا وا کیونکہ ساڈا ایک پار فرما گیا ہے لا کل کو جگ حضرت یہ اس میرے نبی گلام جدو لڑن گئے نیلا بہت اچھا فتح نہیں ہو رہا اوہ اپنے کلے کے اندر لک کے اور چھوٹے بیٹھے ہوئے نے نبی شیر جر والا انہاں نے قلعے دا محاصرہ کیتا اے جدوں قریب جاندے نے دیوار توڑن دی خاطر او تو تیران دے نے تیراں دے زخمی ہو شہید ہو زمین تے لگ پیندے نے بڑا مشکل ماحول بن گیا ہے ادھر ویکھ مسلمان چاندک ہزار اور مصالحم قلاپ دی فوج 40 ہزارے اے او سنے ਸੁنے گا حیران ہو جاویں گا کدے 313 ایک ہزار دے مقابلے وچائے نے یہ عجیب منظر ہے کہ ایک انسان چالی ہزار خوش دے مقابلے دن میں آیا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ صدقے جاؤں آپ نے فرمایا یارو اج کرو ایک ڈھال ڈھال نو نیزے اتے رکھو ڈھال اتے میں بے جانا میں ڈھال اتے بے جانا گا ڈھال نو نیزے دنال اتا چکے آج وہ سجنا پریشانوں دلوڑ نہیں ہے حضرت हसन ابن ثابت بھی فرما گیا ہے الالمکارم فیہ فاقنا اذا ذکرت وفینا بک یذ رب المصلو ار ذکر دے لج پا لا جدو دنیا دے اندر حیران گن گلا ہون گیاں لوگ گلا سن سن کے منہ وچ انگلا پا حیران ششتر ہو جاون گے کیا ایویں بھی ہو سکتا ہے کیا ایویں بھی ہو سکتا بھی ہو سکتا ہے اودوں ہوراں ہو ہو ہو او ہو نو نہیں تو آڈے غلامانں پیش کیتا جہے گا تو آڈے منن والہ نں پیش کیتا جاے گا تو آڈے کل ما پھڑن والہلو پیش کی جاوے گا و سجننا حذت ذے رضی توجانہ ر دیے اللہ ہوتااللو آپ سرخارروں سٹھال ہوے پہی تھے نے ہں نےجے دنال ہوتاؤ اٹھایا گیا ہے کافی جناب بے والہ الل ہو گئے نے۔ آپ کھڑے ہو ہاتھ پایا کلے دی دیوار چھال ماری چالی ہزار کا لشکر پر شیر خدا در جان چھال ماری سجے بھی فوج اگے اچنا پیوالا کبے بھی فوج آپ بچلے سنگے تلوار چھوٹی نالائی ہے جدو تلوار فکائی ہے محمد کا شیر جدو میدان چایا ہے قسم خدا کر کے وہ اپنی تھان سے ڈر کے تے کمپنی چھٹی ہوئی ہے تے کھلوتے رہے نے کوئی اگنی بات سکیا اے محمد دا شیر تروازے تے قریب گیا ہے آپ نے جناب والا جا کے تروازہ کھولے آئے تے فوج اندر آئی ہے مسیلمہ کداب دے لشکر نو شکست ہو گئی ہے ایک اللہ شیر خدا دا چالی ہزار دے مقابلے دے در لڑن والا اسا تے انا دے مننا لے آن ساڑیاں رگا دے در انا دا خون ہے اسا انا دے مننا, دے مننا نہیں سڈیا رنگ کا خون نہیں جنہ نے شکو روز دن رات دے اندر گزارے میں اج دے نوجوان سبق دینا چاہنا میرے بھراوا دل کا چین لبھن واسطے کد جنابے وال کلب وا ہے کدے وال وا ہے کد نٹ وا ہے کدے ڈرامیا وال جانا ہے کہ دل نو چین لب جائے دل سکون لب جائے ادھر چین نہیں کلا پیلا الله تمائی نلک اگر دل کا چین پیا ہے وہ کلپا در نہیں رب دے بھر چ پیا اے تو جو ہے نظر دو بولو اللہ ایدر ادھر ویخنا تبج میری بات نو سمجھا جی اور لذت لینی ہے جہاں کی روت جنا سرونی انہوں نے کی پتا ہوب دران چ رپل لمی نے کی لذت نے ادھر کی سرور رکھا ادھر کی سواد رکھا ہے حضور دیکھ یار کی دی گل سنا کے اقبال دیا کہ اسلاف دیا گلان جنہ نے سڈے واسطے روشن شرا چلائے سن وہ سامنے آتے نے قسم خدا کی کر کے آنا دل کاش کچھ دیکھا ہے میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روحوں کو تڑپا دے اس بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرب لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر اسرا سہرا دے وہ سجنا ایک زمین جگاون کی خاطر گل کافر نے کتاب لکھی ہندوزی اونے کتاب لکھی اے میرے نبی دی عظمت شان دے اندر انجیاں گلاں لکھیاں نے ہاں انج لگدا اے میں ہر سطر دے اندر ہر لائن دے اندر چراغ رکھے ہوئے نے بڑیاں بڑیاں سونییاں سونییاں گلہ بڑیاں بڑیاں اعلی گلاں بڑیاں بے مثال تے بڑیاں زبردست قسم دی باتاں لکھیاں نے لوکاں نے آکھیا اے پھر تو مسلمان کیوں نہیں بن جانا اے پھر تو نبی دا غلام کیوں نہیں بن جانا ہے پھر نبی دا نوکر کیوں نہیں بن جانا ہے نبی دا خادم بن جانا ہے اپنا ہندو مذہب چھوڑ کیوں دینا ہے وہ سندا ہے تے روپدا ہے آندا یارو جوں نبی سیرت تے کردار تے اٹھنا تے بیٹھنا تے گل بات کرنا تے یاراں دے نال معاملات کرنا جہاد دے اندر تلوار نو لہرانا اپنے یاراں دی تربیت کرنا تے بیتییاں بی بی نو حیا تے سبق سنا لو جی گلا پڑھنا میرا بڑا جی کرتا مسلمان ہو جا اپنے نبی دا گلام بن جا محمد مستفا کا گلام بن جا میں نبی درد میرا بڑا جی کرتا پر جدو میں مسلمان کا کردار دیکھنا ہر گل یہ اپنے نبی دلاف پہ جاؤ ہے نہ یہاں کی شکل صورت اپنے نبی نلتی ہے اٹھنا رلتا ہے نہرشتے نبی تریقے نلکا سمجھتے ہیں انگریز کے تریقے نلا سمجھتے نے یہاں نبی کا طریقہ اپنی زندگی دے اندر چنگا نہیں اپنے نبی کے تریقے نا بائے سے شرم سمجھدے نے بائے سے تانہ سمجھ نے جنہوں میں مسلمانہ دی حالت میں کیے میرے دل دے اندر خیال پیدا ہویا ہے یہ تے اپنے نبی, دا دل اے اے او نبی دے دل دکھا رہنے یہ اوہ نبی جیسے نبی نے کام دی ارتاں دے سیرہ ہوتے بھی چادرہ کرائیاں نے یہ اوہ اس نبی دے غلاموں کے اپنے نبی دیا مننانیاں ارتاں جنہاں کلمہ محمد مستقی تو وعدہ پڑے آئے پر اپنا سر کجنا گوارا نہیں کی تا اپنا چہرہ گھر تو چھپانا گوارا نہیں کی تا اوہ پے پرتی تے بے پرت تے بے حیائی تا محول بنا کے انا دا نبی تی انا نو کہہ کے گیا ہے الحیاء والیمان مکرونان لا یفتاریقان اللہ جمعیہ حیائی تا ایمان دو میں کٹھے رہی دینے انا نے جناب والا بزارہ وچنے کل کے, چوکاتے کھلو گے اس دانوں تک تک کے اپنے نبی دا دل دکھائے اپنے نبی دا دل پریشان کی تائے وی آرائے وہ آنخ دائے کہ میں تاں کلمہ نہیں پڑھ دا کلمہ پڑھاں گا جمیدہ کام مسلمان کر نے میں دہری بات ہے مسلمان نہ ویچ گا میں نومیوں میں دا کردار اپنا نہ پوے گا محمد مصطفیٰ دا دل دکھ جاوے گا وہ سجنان قدی تھے تیرے میرے دیو ویلا ایا سی ਸਾਡੇ اماماں دے جنازے نکل دے سن جنازیاں نوں ویکھ کے کافر مسلمان ہو جاندے سن اک تو میں زندہ لاشاں انجیاں بن گئے ہیں تیرا میرا کردار کافراں دے ایمان دی کے رکاوٹ بن گیا ہے کافر خدا اے جے مسلمان اے مسلمان اجدا اوندا ہے پھر میں کافر ہی چنگاواں وا سجنا حضرت امام محمد رحمت اللہ تعالیٰ حضرت امام آزم دا شگرد کیلو آپ دا جنادہ نکلی آئے پدار آیا ہے جی سکھ ہے سن جن بھی ہے سن عیسائی ہے سنچیا ہے جنازہ جنازے شرکت کرنے دے دے مسلمانوں دے امام کا جنازہ کھانا ہے یار جی نے لوگوں کا ہجوم ویخا ہے اس نیت چلو اپنا پتا دے لے کتے امام چنارا امام کی چار پائی کا پاوا لگتا ہے چو ہی پاوا لگتا ہے لگ وہ کلما پڑھ کے میرے نبی کا گلام بن جاتا ہے محفوظ کرنے کا اللہ تعالیٰ قرآن مزید ناظر نا یاد رکھے واقعات واقع مگر اللہ تعالیٰ لکھد خان اپنی اصا جو واقعات بیان کر رہے فصل بیان سبق گلیں اللہ تعالیٰ نبیاں امتہامات نبیا ملا واقعات واقعہ اے میںر گے اوتر گلا چلیاں اصل جو گل میں اسمانا چاہنا چاہنا ہے جس گل پر آ اللہ تعالی نے تخلیق انسانی کی ابتداد اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے یہ ہے نا حضرت آدم علیہ الصلوۃ تخلیق انسانی بھی بالکل ابتداد میں واقعات اسمانا نہیں چاہدا وچو اصل دو باتیں کیتی اور عام سمجھانی ہیں دا تعلق کیدی ہو رہی ہوندا اللہ تعالی نے تعالی تعا سارے رشتے یاد توجہ اللہ تعالی نے پہلا حضرت آدم علیہ اللہ پورا پورا اپنی روح اپنا نور فوکا گا. گا پھر کی ہوئے گا فرمایا پاپا فرمای جی سارے سجدہ سجدہ> میں ہے <Jose> پیکر پیکر <Pennsylvania> اور ان اللہ تعالی نے آدھا نور چمکایا سجنا فرشتیا نے سجنا کیوں دی نگاہ دہان زہری پہکر آلے پاسے نہیں گیا انہا دا دیہان جڑا رب نے اندر نور لکھے ہیں انہا دے والگی ہے ابلیس کا واقع ہے انہیں زہری پیکر نے دیکھے ہیں. اندر دا نور نہیں دیکھے ہیں آخ دا میں بشر نو سجدہ کینے کرا آب آز آن دی بشر نو کرایا ہی کدو ہے جڑا اندر جار دا نور کرایا ہے کرایا ہے کافر کے کی اللہ فرمان پچھے آیا ملائی ابلیس مگرس نے جبس نے سجدہ نہیں رب نے مردود بنا کے کڑھا کر نہیں وجہس ضرور بنیا پر کافر کافر ضرور پر کافی بولو تو ربر قبول ہے رب نو دل دا تعلق اللہ تعالی پیار سنو، کینجے کینجے کینجے کینجے کینجے کینجے جس وقت رب نے راب فرمایا تھی سجد نے اپنے دربار نہیں رب نے راب بھی دیر تک سجدا نہیں باہر نہیں تک فارغ نہیں بنایا رب نے پھر بھی پوچھا تین سونے جدو نے چنگا میں تباہ جا نکل جاڈے دربار چون. تو چانو سجدہ نہیں گوارا کر سکتے آڈے یار نو بوکنا دی اندر متعدے محبوب دا نور پہ چمکتا سجنا تبجوکھ بولو لو سال اصل ایس گانے ابلیس نے سجدہ نہیں کی تا. رب العالمین نے اپنے دربار چو کٹیا نہیں ربنا نمیل نے اپنے دربار فارغ نہیں کی تا. مردود نہیں بنایا میرا آخیا نہیں گوالا کر سکتا پر جن ربل جلنا مزدور کریم نے فرمایا ہے سجدہ کیوں نہیں نبوت رو ہتھ پایا ہے وہ رسالت رو ہتھ پایا ہے وہ بخواس کی رب ددی آ میں چاہ رو اصا تین گارا نہیں کر سکتے ساری جنت چو ہی رہے گا جرا سڈے پیاریا پیار کرے گا توجہ ہے نا سجنا درا لوکو لو سبحان اللہ اور اسی سمجھانا نبال کہ اصل نبی بنی پھر ایمان مقدمہ رب دی دے اندر قابل قبول ہو جاتا ہے حقیقت دے اندر مقدمہ تیر کرا چل مقدمے دے اندر ایک داوا ہوتا ہے ایک دریل کاب کی دے ترین نبی دی نبی تالوکے وہ سجنا دعوی جنا مضبوط تو جنی دیر تک دلیل مضبوط نہیں ہو گی گواہی تگڑی نہیں ہوئے گیمہ ادو ہی جیت دے داوا بھی ہوئے ہولیل بھی مضبوط ہوئے ادو پھر مقدمہ انسان جیت جان وہ سجنا یہ در ابلیس کی کا دعوی بڑا مضبوط سی وہ تو کاوا دا کی پر مرد کیوں بنیا ربارگا ہے وہ یار رکھا ہے دلیل کول مضبوط نہیں سی وہ تالو رسالے سال وہ کچا سی برباد ہوا ہے وہ یار ایمان کا مقدمہ بندہ ادو ہی جتنا ہے جتو کریبلی در در تھو بن جاتا ہے اس گل میں خوران چھ بولو نا اللہ نال میری بات نو سمجھا جائے رب لال مجدو حضرت ہے کہ تہارے پولیس مردود لانکی بن رہا ہے وہ صرف اور صرف نبی گی وجہ بن رہا ہے وہ تا تعلق نبی کمزور سی دنوں گول تکڑی ہے پر تو فائدہ نہیں دے پلا لگ ساخلی ملا تسلیم واقعہ بیان فرما دیا فرماتا ہے و اذا ادركه الغرق قالا بل هو لا اله الا الذي يعامل به بني اسرائيل وانا من المسلمين जरा سبحان الله سجنا دروے گل سنے گا سواد تو اللہ تعالی دے فضل و کرم کامل رولی آئی گل نہیں رولا دے دوسرے نے پایا ہوا ہے سنی تو پوری رکھد رسالت دے نال بھی پورا تعلق رکھد اے درویخنا سجنا رب العالمین جلہ مجدہ الکریم قرآن مجید یہ اندر فرمان دائیں جدو حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام و تسلیم آپ اپنی قوم لے کے ترے نے آپ اپنی قوم لے کے ترینے آپ لے کے, کے جارینے جدو دریان سامنے آئے ہو سمندر سامنے آئے ہے قوم نے ارض کی دیئے سونیا آسان سمندر پار کے دے کر آنگے فرمایا موسیٰ قلیم باڑے نالے پریشان ہون دیلو اور نہیں ہے آپ نے اپنا ٹنڈا زمین تے ماری ہے جدو زمین تے ماری آئے آپ نے اپنا ٹنڈا جدو تریاد اندر ماری ہے آپ نے ٹنڈا وجنہ سے رب العالمین بارہ راہ بنا چھوڑے تو جو ہے سجنہ درد آخرال بولونا سبحان اللہ جدو پارا راہ بن گئے دریا پار کیتا دریا پار, کیتا دریا پار, کیتا دریا پار کیتا رب ہے رب لالمی قرآن فرما ہے فرون ادب فراج آد پیچھو <سؤال> خیراؤن تے، خیراؤن دا لشکر آ گیا لشکر <سؤال> <خیراؤن> آیا ہاتھا <سؤال> رکھو دریا بھی جان گا کنو پار لگانا ہے کنو ڈبونا ہے جدو دریا لشکر آئے فرو دا پہلے تے بن گئے سن پر جدو فراؤن نے اپنا گھوڑا بچ پایا دریا سمندر پانی رلے کتوں ہے رب نے اتنے ایک بڑی گہری گل کی ڈبر لگیا ہے ڈبر لگی آئے کی آخر کال من تو لائی را میری وہ آنا مینل مسلم میر آخر ربا لا دولا مہمان لے کے آیا واحلہ میں پری اسرائیل, اسرائیل دے رب ایمان لے کے آیا وا جس رب تری اسرائیل میں اس رب تان لیا نہ میں اس رب رو مننا وا میں اس رب کا کلوا فڑنا وا میں اس رب کی توحید رو مننا وا وہ نامی میں مسلمان بننا وا جی گل رب نے فرمایا آفس روحل شریف تفسیر روح شریف ایک تفصیل شریف, شریف چار اتبا درفی آئے رپ لالمی جلا مند گریب نے حدرت جبریل نیا جبریلا ربا حکم ہوئے فرمایا مٹی چک یہ منہ چ پا کے یہ کر دے یہ منہ لفظ نہ بولے. رب تیری اعلان کر رہا میں پری اسرائیل دے. رب گیا وا آمن تاہ آمن بنو اسرائی ل میں بنی اسرائیل, دے. اسرائیل دے. رب نو بن گیا وا وہ اور میں مسلمان بھی بن گیا تو ایک یوں فرمانا آئے ادھے مو چپٹی پاکے ادھا مو پند کر دے لے مولا بجا کی ہے راج کی ہے نکتہ کی ہے وہ نکتہیں میں سمجھ نہیں آئے گا سورت پاہا کھول رب العالمین فرمانا آئے فعلقی اصحرات سجدن قالو آمن نابی رب حارون و موسیٰ وجد و چاہتو گھرہ دیواری آئیے جادو گھر پھر آن دے آن دے نوکر موسا کریم موسا کلیملے آئے جناب والے آپ کا کمال ویخیا ہے خیر من گئے انہوں نے جنابے والا نو بھی منیا ہے موسا دے رب نو بھی منیا نے بلالمی آخیا ہے تے رب ہارون او موسی اسا ہارون تے موسی دے رب نو منیا اے توجو اسا ہارون تے موسی دے رب نو توجہ ہارون تے موسی دے رب نو منیا اے رب العالمین نے ایمان قبول کیتا اے پر جدوں فرعون دی گل آئی اے میں بنی اسرائیل دے موسی دا نانی لیا ہارون منہ بند کر دے اصد تو دے ربا کیا جواب ملتا ہے یہ میری منگا پر میرے پیارے موسر نہیں منگا وجهنا سजना जरा दा अखला बोलो नो رب دان چیری گل سمجھائیے دوبارہ پر نبی ساڈے وغیرہ ہاں صرف خدا نو مننا ہے کوئی ولی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی بابا نہیں کوئی شابا نہیں وہ یارج رہے ربلا زمین گلا مزدور گریب نے پہلے گل یہ وہ کہدو گھر بھی توان کر رہے کر رہا ہے جادوئی ربلا نے بڑا کامل ایمان نسیح فرمائے بڑا عطا فرما دار جدو فروع کی گل آئی ہے ربلا لمی نے یہ منہ چ مٹی پا دہ بند کر دیو میں گل نہیں سننا چاہتا میں ان توحید نہیں سننا چاہتا ربا تیری توحید کا اعلان کرتا ہے پر چینج کر رہا ہے آمن توہ لائی لنت تھیلا پنی اسرائیل دے ربان لوسا کریم واسطہ نہیں پہ حضرت ہارونا واسطہ نہیں پتا میں رائے مٹی بند کر دے ربا رب گا تیری توحید کا ایران کر رہا ہے جواب دسا توحید من رہے ہیں کہ ساڈے پیاریا کے پچھے پیچھے ہو کے آ سمال سجنا دربے توجہ میری بات نو سمجھا جی اسی گل نو میں ربل لمین کے قرآن کے پچ سمجھانا ماں درد اور سبحال ادھر ویخنا حدرت تیج پیغمبرسلیب آپ نے جدولہ کالو نابا کا پایا کا ادھر ویخ حضرت علیہ توت والتسلیم جدو آپ دے وسال کا ویلہ قریب آیا ہے آپ دا جدو مثال ہو لگیا ہے آپ سرکار نے اپنے بیٹیان اپنے کول بلائے ہو اپنے قریب بلائے ہو اپنے بیٹیان اپنے قریب بٹھائے ہو فرمایا مان عبد الہ کا و الہ آبائے کا ہاں میرے تو بعد کنتی عبادت کرو گے میں تنیا تو جانوالا میرا مثال ہو لگیا ہے میرے تو بعد کنتی عبادت کرو گے کنوں پوچھو گے حالانکہ پہلہ میرا پر پوجتے انا گے آپ اکھا ٹھنڈیا ہو گئی یار حالانکہ پہلے بھی رب کی عبادت کرتے سن آپ نے کیوں پوچھا ہے جنوب نے آخر ہے اصل تیر رب کی عبادت دی دی کران گے آپ اکھا ٹھنڈیا ہو گئی آپ دیکھنا چاہتے سل میرے دو بعد یہ سیتا ٹرک رب وال جاندے نے یا میرے پچھے, پچھے ہو سجنا بولو نا سبحال ہاں یارجنا ہوں تمہیں ایک گل سنا وا پاک کے کے پہلا بھی سنی گی پر بچوں اپنے موضوع کے مطابق گل کڈنی ہے لوکو نا سبحال ادھر ویخنا سجنا حضرت مولانی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جڑی آپ دی نماز رہ گئی سی حوالہ یاد کر لو موج میں تو موج میں کبیر تبرانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 127 دے اندر ای روایت لکھی ہوئی ہے حضرت مولا مشکل کشا روایت سنی ہے پر وچوں نقطے نوے کڈھا گو ادھر دیکھ آپ دی نماز رہ گئی ادھر دیکھ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم آپ نے نما دا فرما لیے آپ نماز ادا کر کے فر ہوئے ایک جگ تاپس آ رہے سن حضرت مولا علی نے حالے تک نماز نہیں پڑی میرے نبی کول آئے نے ہزور نے فرمایا علی اپنی گود نیڑے کر میں سر رکھ کے آرام کرنا ہے حدرت علی نے یہ نہیں آخیا سونے میں نماز میں نماز پڑھ لماں پھر توڑی بارگاہ چاندہ مطلب جو کیڑی کال کرنی ہے دہان نالی میری بات رو سمجھے آجے حضرت مولا علی مشکل کشان میرے نبی نے فرمایا اپنے چھولی میرے قریب کر میں سیرے لکھ کے ارام کرنا آئے کیوں حضرت مولا علی مشکل کشان سنے آئے وشدنا آپ نے نماز نہیں سی پڑی پر آپ نے اس وقت ایرد میں پڑھنی یہ درخ گا ہو جائے گا اگر حضرت مولا والی سونے میں پڑھنی میرے نبی نے منع نہیں سی کرنا میرے نبی نے روکیا تو نہیں سی حضرت علی نے جا میں نیے جلدی نال گود دےڑے کر دتی اے میرا ایمان خدا اے علی دے دماغ وچ خیال آیا ہونا اے اگر میں نماز پڑھن داواں گا پچھو نبی ہور کسے دی گود منتخب فرما لوے گا اج نماز جاندی اے چلی جائے پر جڑا نبی نال تعلق جڑنا اے او نہ ٹوٹدے پائے توجيهنا <تصفيق> سجنا ذرا ذخر ویخنا یار تبجو نال میری بات نو سمجھا جی حدرت مولالی مشکل کو اپنے کو میرا نبی یا رات میری جی؟ میں اس گل اپنے موضوع رلانا وا جام کا سورج ڈبیا حدرت مولالی مشکل گشاہ اکاںسو آئے ن میرے نبی کے چہرے سے ڈگے میرے نام نامدار بدر تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم آپ دی آنکھاں کھلیاں نے آپ نے فرمایا علی نماز پڑھنی ہے یا پڑھ لیئی پہلے نہیں پوچھیا کہ نو نماز قضا ہو گئی ہے اپنے یار دا امتحان جُلینا سی میرے نبی نے فرمایا اے علی نماز پڑھ لیئی عرض کرتے نے لج پال نہیں میرے <تبت> نبی کھڑے ہوئے نے آپ نے دعا واسطے ہدھ کھڑے کی تھی لفظ سنے آجے میرے نبی نے عرض کی تھی اللہم ان علی جنکان فی تاتے کا و تاتے رسول کا اے ربا میں تیری بارگاہ دلدر فریاد کرنا ماں آم میرا علی تیری بندگی دیت مصروف تیری بندگی دی اندر تیری بندگی دی اندر وہ یار یہ درویش ایک ہے نماز پڑھنا ایک ہے نماز چھڈنا نماز پڑھنا بندگی ہے نماز تنا کرنا بندگی نہیں نماز چھتنا بندگی نہیں وہ مولا علی نے نماز کدا کر دیتی ہے پر میرا نبی آخر ہے ربا علی تری بندگی مصروف سی حالانکہ علی تی چھوڑی بیٹھے نے نبی اگے گوت بچائی بیٹھے دے پر نبی دعا کر دے ربا علی تری بندگی اندر تیرے نبی داعت اندر مصروف سی کسے او لوگو بوا ساڈا بوا بخرا سمجھیا جائے جا سڈے یار دے بوے آئے گا یہ جی سمجھیا جائے جی سوے پی آ گیا سونے ہرشا اٹھے بھی بلب روشن نہیں بالکل ویدر کو تو مجنون دھیان نہیں سمجھو تین ا کچھ پایا تے پڑ گیا منگلا ڈیم منگلا ڈیم پڑ گیا قادے واسطے کلیکشن واسطے اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام سب کتھوں آیو میں بڑی دوروں آیو کیویں آ میں کہ جی میں گھریں نا لوائے نے پکے چھکے لوائے نے بلب چھلوائے نے وائرنگ موٹ کی انتظام بڑا زبردست بہترین ہے تھانو نا ایکشن چٹکی دا چاہیے کلیکشن دیتا تو <حسن> <ممار> <Graduate> جواب جواب ضرور پہ سفر کر کے میں جانا ہے جی پتی بنتی بجلیشن بجلی لگے گا بندی میں وش نہیں ہو جائے گھر چک ہو جائے گھر دے ختم ہو جائے جواب ملیا مولوی سب بلدی منگلا ڈیم ہے سا کنیکشن سیتا کنیکشن رکھے کنیکشن پر تین میٹر لیانا پینے میٹر آئے گا روشن ہو جائے گا میں آخیا دو کرنٹ ہے ہر شہر اڑ جائے پکھا بھی سر جائے گا, بھی سار جائے گا، جامن دی ڈرک والے مارکا مار کا مار نور تو بناتا ہے جواب جب ہے وہ چلیو میرے کی لائن آئے جی بنتا اتنے ضرور ہے پر پچی گھر نو بنایا ہوئے تجونی فرمائی نے کرد آخل سبحان اللہ سجنا ادھر ویخنا سمجھوی بات نمجی ہوگلہ اتو لبا نہیں اسی طریقے والا نور ایمان والا اوپر رب دی بارگاہ مد متی مدینہ اس گل قرآن سمجھا کے پھر مثال دے کرنا مندر رہا قرآن بولو نا اللہ ایدھر بیخنا حضرت موسیٰ قریم اللہ علیہ السلام و تسلیم آپ جدو اپنی قوم نو لے کے گئے میں انہیں آنکھیں اے موسیٰ تو قلعہ ہی کل کر کے آ جانا ہے تو قلعہ ہی جناب والا گفتگو کر کے آ جانا ہے کلام کر کے آ جانا ہے اسا انہی دیر تک نہیں مننا جنہی دیر تک حتی نر اللہ جہارا اسا اپنی اکھانال نہیں بیخنا وانگے خود مشاہدہ نہیں کرنا آنگے وہ نہیں دیر تک اسا نہیں مننا آپ نے جناب والا فرمایا پھر تیار ہو جاؤ اسا چلنے آئے رب دی بارگاہ دے اندر میں رب نورد کرانگا رب اے میرے آنکھن تے نہیں مندے تو آدھا آپ نروحہ دے جنہوں حضرت موسیٰ قلیم نے فرمایا ہے آپ اپنے گھار دے اندر گئے ہوں اپنے انداد جس گلو بیان کر جنہوں آپ اپنے گھار دے اندر گئے تھوڑی دیر بعد کھڑ کڑک آئے آپ نے بار آ کے دیکھا لوٹے بھی لے کے آئے نا مسلے بھی لے کے آئے نے والا چولہے بھی سارا سامان چکیا ہودرت موسا فلیم جدو گئے دور دے حدرت موسا فلیم لال سلاد تسلیم آپ نے ہے رب اے تین وے آئے نے آنا دے رب نا ربلا لمی بچا گیا تم تن ربلا لمی فرمایا چبریلا بچلی بجلی آ کے یہ تین ویخنا چاہتے سن جب ملیا باستا کڈ کے جیرا ساتے تک ٹرک آئے گا اسے حال بن جائے سجنا ادھر جی؟ میں نور اے اے اندر نہیں ہر علاقے ٹرانسفارمر پئے ہوئے نے ایسے طریقے نال رب دی بار جا جانے ارد کرنے ربا تیری معرفت نور لوب ملتا ہے پرتا اتنا ضرور پر ون مدینے بجلی گھر مدینے نو بنایا ہوا ہے جتوں ادھر جانے آواز آدھی اگر اتو کلیکشن دتا یہ سیکھ بچا سکتا ہے اص ہر علاقے کے اندر ٹرانسفارمر رکھے ہوئے نے کوئی بخداد جی کوئی لاہور پیا ہے کوئی حجرہ شریف کے اندر پیا ہے کوئی گجرات پیا ہے یار کوئی امام آباد شریف اتے جناب والا <سؤال> ایک بڑا سارا ٹرانسفارمر پیا ہوا ہے تیرو جہاں کلیکشن لبنا ہے اے اتو ہی لبنا ہے ربا کی لبے گا جواب ملتا ہے ایمان والا پیار والا میٹر تول والا تیرا घर भी रोशन हो जाएगा तेरे तेरे ईमान आना पलप भी रोशन हो जाएगा جائیے یعنی یہ مثال نال گل سمجھ آ گئی ہے ہے بل پرووشن نا کرنٹ واسطے کی جائندہ کرٹ کرنٹ تارا کدو آ جگلیا نے سوچ لایا ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਰਕਟ ਦਾ ਤੱਲਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਚ ਲਾਉਣਗੇ کرنٹ نہ ہو کرٹ نہ ہوئے کمبے بخار نے کرنٹ نہ ہو تارا بخار نے کرنٹ نہ ہواسفارمر بخار ہے پکھا چلنا ہے بلب چلنا ہے کمبے لارا لوگ ٹرانسفارمر ہے نا اور یاد رکھو یہ ساری چیزیں فائدہ مند ہونے ہو جس وقت کرے گا اگر کرنٹ نہیں ہے تو پھر بلب روشن نہیں ہو سکتا پکے لگے کھڑے ہیں تارا لگے کمبے لگے کھڑے ٹرانسفارمر ہے جن دیر تک کرنٹ نہیں آئے گا اونی دیر تک کوئی شاید بھی روشنی بولو کوئی روشن پکی کوئی یاد جنویر <سؤال> سارے شیاں آل پر سجنا دیر تک خیرت اللہ کرنٹ نہیں آئے گا خیرت اللہ کرنٹ نہیں آئے گا خبر بےکار رہن گے کرنٹ نہیں آئے گا جناب والا تارا بےکار رہنگیا پر بلا پروشن نہیں ہوئے گا اسی طریقے یاد رکھ لے جن دیر تک ہون ہون ہوتا ہون بادت ہون تاریاں ہون جناب والوں بڑی نیکیا کنی دیر تکا بے کر سوچ اصل پڑھنے آئے اصب والا تار دا تعلق لیا آئے پر اکو سوچ دے نال سوچ دا تعلق سینے نال ایمان والی تار دا تعلق سینے مستفا کدو جڑنا ہے یہ جوڑن والا علی مشکل کچھ و ملب جغر فلا خیر وہ جیرت نہ ہونے دل دے ایمان علی تار دا تعلق نبی دے سینے جوڑتا وہ یارا ادھر دل چیرت آدھی میرا علی نبی دے سینے دنال ایمان علی تعلق پھر دیل روشن پھر چراغ جلدا چراغ گولنے شریفروشن ہوتا ہے و یارا اس چراغ تو پھر ایک پتی بلدی ہے جہاں نال جگ روشن ہو جاتا اللہ تعالی قرآن اگر سینے دماغ خیال آئے ایمان برمان خیما شجر kele de andar پنجی پیدا ہونی گئی نہیں تدیسی ہونا چاہیے اس نے اس طریقے نال ایک جاد ہندا ہے سب دل فائدہ جائے عمل سارے قلبی سمجھ راؤ کہ کوئی نہ سمجھ راؤ جیڑی گل کر رہا ہوں اس پہ میں توں رہا ہوں اے گل بڑی سمجھنے دماغ ہوتا ہے ہے کوئی تعلق ہے فر کی ہوئے گا فسط لا فراہم رسول ہاتھ چک دے سا یار اڈے گنا نہیں ویکنا یار پھر اصل گل نہیں ویکنا یار دے اٹھے ہاتھ میرے نبی نے فیصلہ کیا دیر در چنگی پیدا ہوئی دل نے تسلیبول نہیں کیتا خوشی اندر نہیں ہوئی یاد رکھ لوگ برباد ہو جائے یعنی خیال, خیال ایسی سوچ ایسی فکر ایسی ذہنیت ہے وہ دل چاہے سارے ایمان برباد یاد رکھو بہن ہے مسلمان سی اپنے اپنا غیر خوشی محسوس کی حیرت پیدا نہیں ہو را. جذبات پیدا نہیں ہو رہے پیدا نہیں ہو غصہ پیدا نہیں ہو رہا وہ یاد رکھ لے خیال پیدا ہوتا جائے گا جی امل ہے مدینے آواز ہو سکتا رباج آدمی دل غیرت ہی نہیں ہے. جنت خیرت دا گھر رے اے ہی جائے گا کہ اندر غیرت میرے علی, علی, علی ہوئے گی یا مولا علی, علی, علی. وجوایا سجنا چلا اور اوکھلا بولو نا سحال سجنا یہ درپیش دنیا دیا سمجھیے کہ بی بی گھار اندر بٹھا دیا گے خیرت کر دیا میں دی پتا لگے گا نکل گیا نا رب لالمی قرآن دی اندر فرمایا اے یہ وہ بیبیاں نے جنہوں جگ کا پتا نہیں جنانو دی خبر نہیں مولا برائی دا پتا نہیں وہ سجنا دی نگاہ دی اندر. عورت چلاخ عزت دی ہے اسلام دی نگاہ دی اندر. عورت جن نہ سجنا اقبال رحمت اللہ آپ نے بیان فرمائے فرمایا تانی تقدیر امر رو میرا اقبال فرما ہے وہ مسلمان دی دھی اوہ مسلمان دے گھر دے اندر جمع والی ہے پرورش پان آئی ہے یاد رکھ لے میں تین ایک سب سکھانا وا وہ سبق تیان عزت کمال رکھا ہے خوبی رکھی پر یہ خوبی بازار حاصل نہیں ہونی یہ خوبی تین اپنی آواز خیر بندیاں تک پہچا کے حاصل نہیں ہونی ایک خوبی کنو حاصل ہوئے گی فرما تیری آواز خیر بندے تک نہ جائے پھر کی ہوگا بلال کمال نصیب فرمائے گا پھین بن کے قرآن پڑھے گی سنن والا عمر ہوئے گا اگر ماں بن کے قرآن پڑھے گی سنن والا مولا حسین حضرت دی دی تے نو دراصل ابلی سایا دمنی سرتو سلام جنت ہمیشہ جنت نے دانا کھانا دانا کھوانا ہے بہانا دانا کھاؤ گے ہمیشہ پہلے دیہ حضرت آدمی سرد و تسلی آپ کے لباس کتروامن کے چکر پہلے ان لباس اتر جائے انہوں ستر چھپیا ہو سطرہ انتر انہ دسم چھپ کھول جائے, جائے, جائے, جائے سجنا جس طریقے نال ابلیس پہ دہار ستر کلاوان چکر ابلیس تابع دار تابےدار وہ بھی اس چکر دے اندر پیارے کہ مسلمان نبی دا کلو پڑھنے والا خیرت مند نبی دا نوکر انہوں دا لباس اتروانا ہے جے بازار چلن والی نے انہوں دیا اور گود جان والا کافر کی اکھ ضرورت مند نہیں ہوں دلیر نہیں ہوندہ گودری چڑ گیارا یاد رکھ لارا جی ہوئے کدے پتر شیر نہیں ہو سکتا یہ پتر شیر ادوئی بنتا ہے جدو ماں سا فاطمہ تصدہ پاک واگ ہیا والی بن جانے جہلے دہاڑ پڑتا اتارنے چکر اس طریقے بھی مسلمان کی عزت کا دشمن بنے جی انہیں آخیا تانا کھا لو ہمیشہ جاؤ گے ایسے طریقے کا کافر بھی نیٹ دیکھ ٹی وی دیکھ سکول دیکھ بہانا تعلیم کا د انہیں بہانا دیا چلو شغل میلا کر لو دل لا لو حقیقت مسلمان دیا دھیان بےحیا کرنا چاہتا سا پردے در کرنا چاہتا سا پگرنا یاد رکھ لو بی سال پہلو جدو سکل آم نہیں سنوندے جدو ٹی وی نہیں سنوندے جدو فلما نہیں سنوندی ادو مسلمانا دی حالت نہیں سی عج بے حیاں نہیں سنوندی عج برائیاں نہیں سنوندیاں عج مسلمان دیا دھیان بازار میں قسم خدا دی اونا دا کردار ہوں کے ہیابل ویچ جا گوس پاک دی اما یاد آدھی جا داد دالی دی اما یاد دی جگ نے منظر بھی بڈے بزرگ پچھلے وہ لا سجنا ایک مرد مجھا دو بیٹیاں اے نے ایک بیوی بیٹے انیس دا موقع خلاو、خلاو خلاو خلاو روشن دانو کڑاؤ کے روشن دانے کا گولیاں چلا رہا ہے کافران لڑائی کر رہا کافران نے ان گھر حملہ ہے مجاہد روشن سان کے گولیاں بی بدوک بھر بھر کے دے رہی ہے گولیاں دے رہی ہے ایک بار بی آئی ہے ان بدوک پکڑائیے رو کے آدھی گل سنیا کی رو لفظ لفتولی گولیاں گولہ گئی آخری گولہ میں اس کوئی گولہ او مسلمان چاند ایک چکی اپنی عزت روپارا پھرونے نہیںا کردار بندوق جگڑائی ہے یہ لوگ سمجھے حسین دار ہی گئے مولا پکڑی آخر روشن کھلو کے گولیاں چلانے بجائے بی بیوی نے پتہ نہیں کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی دا ہاتھ پکڑا اپنی پیٹیاں کھولا بندوقتی اکا دیر دل زخم مینو تال ایڈی ماسا تکلیف میری رات کی نیند خراب کر دی سی پر میری بیٹی میں پڑھا ہے میں اپنے جیت برباد ہوئی دیکھ سک لاش میرے سامنے تڑپنی ہوئے میری گوارے پر تجت جڑی ہوگی میری گوارا نہیں سن جنہاں نے جگ دے اسلام دا پرچم بلند جنہاں جنہوں نے چھکے چرا چھوڑے سن بندوق شیشی کی پھیر مارے وہ سجنا وہ دیا جی بندہ نہیں اچھا پر اپنے ہاتھ گولیاں مارا نا بچیاں تڑپیاں نے ہاتھ بن کے آدھی تو جاننا لو, میں خیرت مند نبی دے, خیرت مند غلام خیرت مند نبی دے, خیرت مند غلام نو تی عزت روٹی دیو ایک گارہ نہیں اے مسلمان سن سجنا وہ یاد کرنا اج سڈیا عزت نو کی بن کوشش کیپے بھی لباس بیٹھنا اٹھنا چال ٹال اویلی میں پڑھنا اور لگتا ہے لگتا ہے گرمی لگ ہے یاد کپڑے خبر ہو بازار والی واسطے قبر نہیں کھلدیاں سیدہ فاطمہ زارا دی ادا اپنا والیاں واسطے کھلدیاں نے سجنا تاریخ کتاب کوئی دیا تھیا بی سی انگریزی نہیں سی پڑھی رب کا قرآن پڑھیا جہاں سگے خونے پچھے سکھ آ رہے نے عزت ل اگے بھی موت پی موت خوفناک بڑے بڑے شیر دے، پگل جانے پر انہوں نے اپنی ماوا کولو کج دیات سب کلی اور نہ جدو خوب جانا نے ری عزت چارنا کیمتی ہے, جاؤ ہے وہ خوال مارنا تے گوارا کردے پر یہ گوارہ نہیں کرتی میرے جسم نسے کا میرا حسین شہید باہر نکل لگے بیٹیاں پاپا نے جان باری کوئی وسیع چکر جا سمجھا سارا پاک نہیں کی کوئی کر حسین حسینگ لفز دینی خطاب تکڑی میرے مولا حسین بیبیاں نیڑے بٹھایا فرفلیا میری جیو حسین شہید ہونے چلے آئے پر حسین نے سبق یاد رکھے آجے میری لاسٹ ٹکڑے ٹکڑے دیو ہو خبردار میری لاسٹ نہ آج کہ لوگ محمدیاں دھیاں پہ پیپردا ہو گئی آنے. نا, نا میں جگ والیا نو دسنا چاہنا وا حسین دے مر سکتا ہے پر حسین دے خاندان داندان خیرت نہیں ختم ہو ہاں نہیں کرے گا نا تو تیری شکایت میں دوبارہ مستفا سے جا کر گوڑے نے بھی قسمہ گلام نو قدم کیا واپس جی کی آئے ختم کر کے رکھ دیا جگہ پتا لگ گیا چلے میرے نبی کا پیغام تحور انسان سے انسان رہتے سجنا درویش اور بالمگی رحمت اللہ آپ کی گل سنا تو دربیش اسلام دی تاریخ پڑ گئے تینو اسلام کی تاریخ دے درم نظر آکتے تینو اسلام دی تاریخ گناہ گار شرابی دکتے نظر, دک دک نظر, نظر اورنگزب کی رحمت اللہ حیرت بند بادشاہ نے کافر کو سبق پڑے ہوں نے جی نوکر بھی گل کرنی ہوکیل کرنا پہ پچا ہزار لکھ لکھ تک کرنی پی جانا جانتے رب نال گل کرنی ہوب بھی سن دا بندہ فریاد کرے ربنا لمی سندا ہے جرا رب کا بندہ ہوا نہیں استان جناب والا سو سو دو سو روپئے کاغذ ہوا قسم کا نام دکھ سنا نہیں اگلا سنن والا انسان خیر انہوں نے چاواں پوائیے اللہ کو سلا محاذ کی ہوئے گا ہر پاس ہو رہی ہو روٹی کوان گی بوتل لیا گیا گیا چاہ پلاوگے سامولہ بیگ کسان جانیا جی بولی کتا پتا ہلکا ہو گیا علامت مالک جدو خطرہ کریئے جسے جائیے جائے اصر والے کافر و شور آیا ہے جرا زلم وال بل سکھا ہے اسلام تنہ کے لکمان کٹ کے اگلے کے موہر بل سکھا اورنگزب آپ نے پاسے میں اپنے گھر چلا جانا ہوں. کوئی دکھی کوئی مصیبت زدہ پریشان حال آئے اس سنجیر نو کھچے پولی رات گی دیو خود خدمت ایک مائی دی آ رہی آباد آ لیا آ رہی دیو اٹھ جلدی کر دی آ رہی آ کیوں جیجیور کچیاب جلدی نہ رات نو رولہ پا رہی ہے کدے میرے دی سنجیر نو کھچ رہی ہے بی آخبا گلا کر یاد رکھ لے میرے گھر دس ڈاکو آئے انہیں میری عزت نو اٹھایا عزت دی خاطر میری دھی باہر جنگل گئے یاد رکھ لے تھوڑی دیر تو بعد میری عزت لٹی جائے گی جدو کل قیامت والا تہار آئے گا رب العالمین دربار لگا میں شہاد کی بناو گی محمد دس میری عزت اورنگزیب نے جدو سنیا جگر پھٹ گیا آپ نے جلدی تھلے تریف لیا اپنا گھوڑا منگایا اپنے وزیرایا بیوی نو ہاتھ بن کے بیوی نو ہاتھ بن کیا آخر او بی دربارے کی سالت کے اندر شکایت نہ کری اگر سونا نبی مکھ مول لگے گا آپ بوے جاواں آپ نے اپنا گھوڑا دوڑایا گھوڑا اج بھجے ہوا نال گلا کرتا جا رہا ہے ادھروں بچی کھڑی دس ڈاکو نے گھیرا پایا ہوا ہے ڈرا رہے دھمکا رہے نے آکھ دے نے او بی بی اپنی عزت لوٹا بی بی رو کے آکھ دی ہے او می مار کے لوٹ سکتے ہو میں میرے نال کرنا کر لو میرے ٹوٹے ٹوٹے کر میری ماں نے میرے جڑا سبق ہے میرے یاد اگر میرا نبی آپ گل کیب رات چور چکے پہچان نہیں سکے کون آیا ہے ادھر تو جینے نے ایک وزیر جدو تلوار خیرت مندا نے چمکائی عزت کی خاطر تلوارا باہر کٹ رہی آؤ نال مقابلہ کرو پرواہ نہیں کیس نے جو بے حیرت مند آند دو بڑے دونے دونے کی کی دو نے مقابلہ خیر چور شاہ کر لشکار بچی بچائی بچی نو گھوڑے پہ سوال خون کے جسم چونگا واپس آئے نے ماں بچی, بچی پیش, پیش کی بچ آخ ماں اپنی تھیم دھیب کو پوچھ لے نگزیب نے اپنا جسم تی کرایا پرابے دی والا طبیب پٹیاں آپ نے. نے فرمایا پڑا ہو جاؤ میرا خون مگر دجور کیوں فرمایا یہ خون زمین جائے گا کیا مت والے دن اے زمین بھی رب دی اور اورنگزیب نے اپنا جسم کرائے پر تیرے نبی امتھیت دے فقیر نے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہاتھ بن گیا فکیر معاف کرتا رب فقیر حیران ہو گیا یار میں تیری عزادت کرنے آیا تیری اکھا یا دم جائیاں ہو گئی ہے خیر ہو مسلا میری اکا بنیا ہو گئی یار یعنی با کر گل کراف گل پھر سونے گل آپ نے فرمایا یار میری نی گاہ چی ہے جدو ر میں گئی جنابی نگاہ فقیر نے حفاظت میں بازار چی میری عزت حفاظت میرے رب العالمین نے کار چیز میں نظر نیو کیت نے جی تو میری عزت والی ربو رب امید نے سبحان اللہ فرمایا نام کل سنگیت و رنگ ریے پل نا ہنس نہول پا پوتیاں چو چائیا کبو اتر پوج نہ توڑ مکے لے جائیے پامیں منائے گڑ پائیے ہو سکتا ہے تعین گل سمجھ نہ ہی ہو سکتا میں سبر گل کر فائدہ نہیں ہے اگر کسی کوئی سوال ہے تو پیار کر سکتا ہے سی <تصفيق> مراج <تصفيق> گئے مار ریاں نے محمد بڈیا جھوٹائی دل سارا کملی والن سچیاں یا سواد <سؤال> او میرا بیڑا اڑی وہ بچ کپڑوں جیتے پچھلے بندے کرتے آ پیر جلا جی اور محبو میری خبر لو جھٹ کر کے کر کے